والشر الأمور محدثاتها وكل رحتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قضا غليظ القلب لنفض من حولك میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ساری انسانیت کو اور خصوصا اہل ایمان کو امر بالمعروف اور نمی المنکر کی ذمہ داری نبھائیں اور ان کو دین کی طرف بلائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے نکالا گیا ہے الگ کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں وہ ساری انسانیت کے لیے رہنما بنیں دوسروں کو اللہ سے جوڑنے والی بنے لہٰذا یہ ذمہ داری اگر امت کے افراد ادا کرتے ہیں خصوصاً وہ افراد جن کے پاس دین کا علم ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بری ہو جاتے ہیں ورنہ انسان اگر ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم بنتا ہے ہر انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں اور ہر انسان کا اپنا دائرۂ کار ہیں اس دائرے میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت اس کے دین اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں کم سے کم ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو دین سکھانے والا بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل رقم و کل رسول ہی تم میں سے ہر ایک سرپرست نگراں چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے مادہتوں کے بارے میں پوچھو گی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے دنیا کی مصروفیتیں یا اسی طرح سے دیگر گھر کے معاملات اور بہانے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا انسان کو ذمہ داری سے اور اللہ کے ہاں جرم سے بری نہیں کر سکتا ہے لہذا ہم میں سے ہر انسان کی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں دین آئے ہم بھی دین کو سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں ہم بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں اگر زندگی میں دین ہے تو انسان کامیاب ہے اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو انسان ناکام ہے لہذا ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ دوسری قوموں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی دین کی طرف دعوت دے دین پر لانے کی دین پر چلانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِّنكُم امَّتُ يَدْعُونَ اِذَا الْخَيْرَ تم نے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف کی طرف بلائے دعوت من کر اور بھلائی کی تلقین کرے برائیوں سے منع کریں وہ اولا ایک اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے تو اسے معلوم ہوا کہ دیاوت کی ذمہ داری امت کو اللہ تعالی نے سونپی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جن کا مستقل مشغلہ دعوتی ذمہ داری وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں خیر کی طرف بلائیں اور بھلائی اور برائی کا فرق سمجھائیں شرک اور توحید سنت اور بدائت حلال و حرام یہ ساری چیزیں ان کو بتلائیں لہذا امت میں ایسے افراد ہمیشہ اتنے ہونے چاہیے جن سے ذمہ داری نبھائی جا سکے جن سے امت کی ضرورت پوری ہو ورنہ پوری امت گنہ ہوگی اگر ایسے افراد نہ ہو اور خاص طور پہ ذمہ داری اہل علم کی ہے جتنا علم انسان کے پاس ہے اتنا و مکلم ہے لا لاف اللہ اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو تو ایک آدمی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس سکھائے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خی رکمن قرآن و علم تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے جہاں تک کہ دیاوت کا تعلق ہے دیاوت کے مراتب کے اعتبار سے اور طرز انداز کے اعتبار سے تین باتیں علماء نے کہی ہیں جو تین باتیں آیت سے ملتی ہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الى سبيل ربك دعوت دو بالحکمت حکمت کے ساتھ اچھے کے ذریعے سے اور جا دل بال احسن اور ان سے مجادرا کرو ان سے بحث کرو ایسے طریقے سے جو بھلا ہو جو اچھا ہو اور ان تین باتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ تین طریقے ہیں جو کسی کو دعوت دینے کے ہوں لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے اس کی فطرت ابھی مری نہیں ہے اس کے اندر حق کی طلب ہے لیکن اس کو حق معلوم نہیں ہے وہ عقل مند ہے سمجھدار ہے گہری سمجھ رکھنے والا ہے لیکن ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی دین کیا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے ایسے انسان کو جس میں طلب موجود ہے اس کے سامنے جب حق پیش کیا جائے گا حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے گا ایک کے بعد ایک دلیلیں اس طرح سے رکھی جائیں کہ ہر اگلی بات پچھلی بات کو واضح کرتی چلی جائے اس کو اچھی مثالوں سے سمجھایا جائے اس کو دلیل کے ساتھ قرآن سنت کی دلیلیں اس کو دی جائیں اس کو اس کی عقل میں آنے والی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور ایسے انداز میں پوری بات پیش کی جائے کہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہو کہ جو بات ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں بہت آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائے کیوں اسی لیے کہ اس کی فطرت ابھی زندہ ہے ابھی اس کے اندر طلب ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ایسے انسان کے سامنے جو حق کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو حق معلوم نہیں ایسے انسان کے سامنے بڑی حکمت اب بہت ہی نزاکت کے ساتھ حق پیش کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اس کے مقام کو گرا کے اس سے بات کی جائے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کام خاطی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے بلکہ وہ طالب ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے اور سمجھدار مند ہے اس کو حکمت کے انداز میں بات پیش کی جائے تو یہ پہلا طریقہ ہے ادعو رو سبیل یوربک اپنے رب کی راہ کی طرف دیاوت دیجیے بلحکمت حکمت کے ساتھ ہے دوسرا آدمی کون ہے اس میں طلب ہے لیکن اس کے اندر سستی ہے اس کے اندر کوتا ہی ہے وہ مانتا ہے لیکن عمل پر نہیں آتا ہے پہلا آدمی کون تھا اس کو معلوم نہیں لیکن وہ اچھا انسان ہے اگر اس کو بتائیں گے تو مان لے گا اس کو بہت سمجھداری سے سوج بوجھ کے ساتھ حکمت سے بتانا ہے دوسرا آدمی کون ہے اس کا مسئلہ علم کا نہیں ہے اس کا مسئلہ عقل کا نہیں ہے سمجھنے کا نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمل پر آ نہیں پاتا ہے وہ جانتا ہے شراب آرام ہے لیکن شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ بلا عمل ضروری ہے لیکن کوتا ہی کرتا ہے سستی کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے میں سمجھانا کافی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دلیل دی جائے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے وہ جانتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا مسئلہ جاننے کا نہیں ہے اس کا مسئلہ ماننے کا نہیں وہ جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے سب کو جان مان کے بھی اس سے عمل نہیں ہو پاتا ہے اس کے اندر سستی ہے اس آدمی کے سامنے واض کے انداز میں حق کو پیش کیا جائے ایسے آدمی کے سامنے جو حق کو جانتا ہے اور مانتا ہے ایسے آدمی کے سامنے حق کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی میں عمل پیدا ہو تو واد و نسیحا کے ذریعے ہوگا واد کا طریقہ کیا ہے اس کو جھنجھوڑا جائے یہ کہتے ہوگا اللہ کی بڑائی اس کے سامنے پیش کی جائے اللہ کی سزائیں اس کے سامنے پیش کی جائے جنت کی ترغیب اس کو دی جائے جہنم کے احوال اس کے سامنے پیش کیے جائیں قیامت کے معاملات اس کے سامنے پیش کیے جائیں اس کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات پیش کیے جائیں کہ بے عملی پر گناہوں پر کیسے اللہ نے ان کی پکڑ کی اس کے سامنے انبیاء کے واقعات پیش کیے جائیں کہ انبیاء نے کیسے دین کی دعوت دی دین پر چلے اللہ نے کیسے ان کو نصرت اپنی دی اور کیسے ان کی مخالفین کو فرعون کو قارون کو حمان کو کیسے اللہ نے ہلاک کیا قوم روز کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قوم حوض کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قوم صالح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟, ہوا تو اس طرح سے ان کے, ان کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے جنت جہنم قیامت کے معاملات کے ذریعے سے اسی طرح سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا احساس اس کو دلا کر ان لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے ان کے دل کے اندر جو سختی پیدا ہوئی ہے جو بے فکری ہے اس کو اس سے ان کو جگایا جائے اس کے اندر ڈر پیدا ہو اس کے اندر گھبراہٹ ہو اس کو آخرت کی فکر ہو جائے اور جب زندگی میں فکر آتی ہے جب زندگی میں فکر آتی ہے تو آدمی کی زندگی میں کوشش اور محنت اور عمل آتا ہے آپ دیکھیے کئی نوجوان ہیں فکر نہیں ہوتی ہے جوانی کی عمر میں کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں لیکن جب باپ کی ماں ہوتی ہے اور پھر گھر میں ماں اور جوان بہنیں ہوتی ہیں جب سارے گھر کا بوجھ اس پر آتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب کھیلنے کودنے کے دن گئے اب کیا کرنا پڑے گا چچا اور پوپا اور کالو اور مانو سب اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولتے بیٹا اب گھر کا ذمہ دار تو ہے اب سارا معاملہ تیرے اوپر ہے گھر میں دیکھی بہنیں ہیں دیکھتے تھے بیوا ماں ہے اب اس کا خیال تجھ کو رکھنا پڑے گا ان کا نکاح کرنا ہے ماں کا خیال رکھنا ہے اس کی ذمہ داریاں دوائیاں اور نہ جانے کی اتنی ضروریات ہیں تو ذمہ دار اب ہے تیرے اوپر سارا معاملہ ہے اس کی ساری بے فکریاں ختم ہو جاتی ہے اس کے ذہن پر ایک بوجھ رہتا ہے کہ اب سارا بوجھ گھر کا میرے اوپر ہے تو جب احساس انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ کوشش کرنے والا بنتا ہے جب تب بے فکری ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو احساس اصل چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم تم کلیل لکئی تم کسی رو لوتا تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے لباحق تم قریل و لبقئی تم کسی رو تم بہت کم ہنسو گے اور تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا لیکن پہلا جملہ کیا ہے لوتا اگر تمہیں وہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے سوال یہ ہے کہ آج تو ہم جان رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں جنت میں کیا ہے جہاز میں کیا ہے کتنے سارے مسلمان ہیں جانتے ہیں قیامت کے کی دن کیا ہونے والا ہے لیکن واقعی ان کی زندگی میں اس جاننے سے تبدیلی نہیں آتی ہے تو حدیث کیا بتلا رہی ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو آپ نے تو بتلا دیا ہے لباحق تم قرین والا بکی تم ہنسو کے کم اور رو گے زیادہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور جاننے کے بعد پھر کیوں زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کتنے سارے مسلمان اس کو جان رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں تبدیلی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ جو علم ہے یہ خشیت اور احساس سے دور ہے یہ علم یقین کی کمزوری اس علم میں ہے یہ علم ایسا ہے کہ جس میں جذبات نہیں جب علم کے ساتھ احساس جمع ہو جاتا ہے زندگی میں تبدیلی آتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے ابھی آپ آواز سن لیں مجمے میں ساپ. کیا ہوگا سب اسی طرح سکون سے بیٹھے رہیں گے نہیں کئی لوگ پلٹ کے دیکھیں گے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کئی لوگ ایک دم اٹھ کے ہمارے پاس تو نہیں ہے سانپ معاملہ کیا ہو جائے گا بکھر جائے گا کیوں ایک لفظ ہے سانپ لیکن اس ایک لفظ کے نتیجے میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے سانپ کیا ہوتا ہے اور سانپ اگر ڈس لے تو وہ ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے اگر سانپ بولتے ہی ذہن کیوں آدمی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے ارے سانپ بولنے آدمی کھڑا ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہ ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ دل میں سمائی ہوئی ہے اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ڈر انسان کے علم کو واقعی روشنی دیتا ہے وہ ڈر ہے جو آدمی کے زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے صرف معلومات کوئی چیز نہیں ہے صرف معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب اس معلومات کے ساتھ کیفیات جمع ہو جاتی ہیں جب اس معلومات کے ساتھ کیفیات جمع ہو جاتی ہیں تب جا کر وہ علمفے والا بنتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ان نما العلماء انما یخشى نما من عباده کون اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو کون ہیں العلما علم والے یہ علماء لیبل والا علماء نہیں ہے یہ واقعی وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا علم ہے اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں اسی لیے امام مالک رحس اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے امام مالک کہا کرتے تھے لیس العلم بکثرت الروایہ بے العلم روایا علم بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے علم بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ علم کیا ہے علم خشیت کا نام ہے خشیت کس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہے اللہ سے ڈرنے والا دل ایک انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اللہ کی جو بھی بات وہ سنتا ہے رسول کی جو بھی بات سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے زمین تیار ہے پہلے سے دل میں کیفیات ہیں جب کیفیات پہلے سے دل میں ہوتی ہیں تو ہر کام سے جانے والی بات دل پر اثر کرتی ہے لیکن اگر کیفیات پہلے سے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اثر نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر گھر میں جنازہ ہے گھر کے اندر جنازہ ہے और जवान बेटा है खड़ा है चुपचाप रिश्तेदार आते हैं उसके पास हम कंधे पे हाथ रखते हैं कोई बयान नहीं बस एक जुमला दो जुमले या वो भी नहीं क्या बेटा कैसा है क्या हुआ घर के अंदर कब हुआ इंतजार है खाली हाथ पीठ पे है वो जो शबकत होती है और वो जो दो जुमले होते हैं وہ اتنے بڑے جملے نہیں کہ ایک آدمی رو دے لیکن کیا ہوتا ہے ایک جملہ رونا شروع کر دیتا آدمی کیسے ہوا بیٹے کیا اچھے انسان تھے کیسا چلے گئے چھوٹا سا معمولی جملہ ہوتا ہے لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے دل کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اب ذرا سا دھکا دو تو برتن سے پک جائے برتن فل ہے کہہ دیا دل کے اندر غم جمع ہوا ہے وہ جو غم ہے تھوڑا سا دھکا اگر کوئی دے دے دو جملے اگر غم کے بول دے آدمی کے دل سے ایک دم دل پھٹ جاتا ہے آنسو تھمتے نہیں کیوں کہاں سے آئی کہ, کہ پہلے سے دل کی حالت تھی اس کے دو جملوں کے اثر نہیں ہوا وہ دو جملے بہانہ بن گئے ہیں دل پہلے سے اس کے لیے تیار تھا قرآن و سنت کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا دل پہلے سے تیار نہیں ہے دل پہلے سے تیار نہیں ہے دیکھیے آپ زمین ایک دم سوکھی ہو اس کے اوپر آپ بہت سارے بچے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں دھوپ میں گرمیوں کے موسم میں ان کو اچھے سے معلوم ہے کیا کرتے ہیں پہلے پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالتے پانی پورا زمین ایک دم گرمی کا موسم ہے زمین سوکھی ہوئی ہے اور اس میں پانی اگر ڈال دیں زمین پیاسی ہے جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں بوٹل سے پورا پانی غائب ہو جاتا ہے کہاں گیا ہی ہے؟ زمین کیا ہے اس میں طلب ہے زمین پیاسی ہے اس پہ پانی ڈالتے ہی جب کر لیتی ہے لیکن اس کے بالمقابل مقابل آپ ایسی زمین پر پانی ڈالیں جو ایک کیچڑ ہے پانی ڈالیں گے اور زیادہ کیچڑ ہو جاتا ہے زمین سخت ہے اس پہ پانی ڈالو پانی جب نہیں کرتی کیوں اس کے اندر ابھی وہ پیاس نہیں ہے اس کے اندر جز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات صحابہ کی پہنچی بہت ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کوئی بات کسی کی, کی پہنچی ہوگی نوجوان ہر قسم کے اپرادھ تھے اب بعض اوقات کوئی بعض زبان سے نکل جاتی ہے کوئی بات ایسی ہو جاتی اس سے اب سیکھ رہے تھے وہ لوگ سیکھتے سیکھتے بعض اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کی سلاح کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت ناراض ہوئے ہیں آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو واضح نسیحت دی آپ نے کہا آج کی طرح میں نے کوئی دن خیر و شر میں اتنا زیادہ شدید دن آج سے زیادہ بڑھ کے نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیش کیا آج سے زیادہ سخت دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو خیر و شر والا شعبہ نے جب سنا اور آپ نے کہا الم لباحت اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور ہنسی تمہاری چلی جائے تمہاری ہنسی اڑ جائے تمہارا رونا تھمے گا نہیں صاحبی ہی کہتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ کو مجمے میں کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مجمے میں لوگ اپنے چہرے ڈھانپ کے سسکیاں لے کے رونے لگے ہیں بڑے بڑے صاحب اس مجمے میں ابو بکر صدیق ہیں, ہیں اور نہ جانے کتنے صاحب ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ سسکیاں لے کر ہچکیاں لے کر رونے لگے یہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ میں بہادر ہوا کرتے تھے یہ پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے بہادر لوگ ہیں لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے جہاں اپنی نجات کا معاملہ آ جائے جہاں جنت جہنم کا معاملہ آ جائے ان کے دلوں کے اندر ایسی نرمی تھی کہ اللہ کی عظمت کے آگے ان کے دل سخت نہیں ہوتے تھے تو اثر باتوں کا ہونا یہ اس چیز پر موقوف ہے کہ آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے جیسا دل ہوگا ویسا اثر لے گا جیسی زمین ویسا بارش سے فائدہ یا نقصان زمین مان لیجیے اچھی زمین ہے ایک دم جیسے میں نے بتایا پیاسی زمین ہے اور اس میں بیج بویا ہوا ہے اور بارش ہوتی ہے وہ زمین اس پورے پانی کو پی لیتی ہے اور چونکہ اس میں بیج ہے اچھی زرخیز زمین ہے اور عمدہ بیج اس میں بویا ہوا ہے اس بارش کے نتیجے میں لہلا کی فصل اس سے نکلتی ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو زمین پر بارش آسمان سے برسی اور زمین میں तलब تھی اس نے پانی کو لیا اور جو بیج تھا اس کو پودا بنا کے دیا ایک بیج کے کئی بیج ہو گئے ہیں یہ اچھی زمین ہے دوسری زمین اس میں کانٹے بوئے ہوئے ہیں اندر کاٹے ہی ہوتے ہیں یا اس زمین پہ کچرا اور گندگی پڑی ہوئے ہیں. اب وہ گندگی والی زمین ہے نجاست والی زمین ہے جب بارش اس پر پڑتی ہے اور گیلا ہوتا ہے تو کیا بڑھتا ہے گندگی گھٹی کہ بڑھتی ہے پیشاب پاغانہ کیا ہوا ہے پانی پڑا وہاں پہ پورا کیا ہو گیا آپ پھیل جاتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی بات حق بات سن کے دونوں طرح کے لوگ ہوتے جیسی زمین ویسا معاملہ ایب اللہ کی بات میں نہیں ہے مشرقین باہر جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے منافقین سنتے تھے باہر جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے یہود ان سارا بھی آتے تھے سنتے تھے یو ہر المام نو باتوں کو الٹ پھیر کر کے کچھ کا کچھ باہر پہنچا دیتے تھے تو بات رسول کی ہے بات اللہ کی ہے لیکن اگر سننے والا دل صحیح نہیں ہے تو فائدہ ہوگا نہیں ہم لوگ دینی مجالس میں بیٹھیں تو ایسا دل لے کر بیٹھیں جس کے اندر نمبر ایک طلب ہو جس کے اندر طلب ہو جب دل میں طلب ہوتی ہے تو پھر دین کی بات دل پر اثر کرتی ہے دل میں طلب ہونا ضروری پھر ایک دو باتیں بھی آدمی سن لے اس طلب کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر دل میں طلب ہی نہیں ہے ہاں کیا ٹاپک ہے تو ہی معلوم ہے سب اگر ایسا ہو تو پھر آدمی کے دل میں پہلے ہی سے کیا ہو گیا ڈھکن بند اب چاہے دنیا میں بارش اس پہ زمزم کی بارش ہو بھائی کچھ فائدہ ہونے والا ہو وہ خالی ڈبا کا خالی ڈبا رہے گا کیوں ڈھکن بند کر لیا اس فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے جس درجے کی طلب ہوتی ہے اس درجے کی کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں اور جب کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی انسان کو ہوتا ہے بات اثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی مجمع ہے ایک آدمی کو زیادہ اثر ہوا اس کی زندگی بدل گئی اور ایک آدمی پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا کیوں ہوتا ہے بات تو ایک ہی وہی قرآن کی آیتیں ہیں وہی عادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ لیکن ایک آدمی ہے جو اس مجمے سے اٹھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے وہ گھر پہ سنی سے جاتا آج کی بات سب بند اب میں اچھی زندگی جی گا ایسا کیوں ہے اور ایک آدمی بولتا ہے ہاں بہت سنا ہے بلکہ بعض اوقات تو اور باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے یہ مولوی ایسا ہے یہ مولوی ایسا ہے ہاں یہ ایسا ہے اس کا کتا کہاں جا رہا ہے اس کا پجامہ کہاں جا رہا آدمی کا دھیان اس میں رہتا ہے تو بعض اوقات آدمی کے دل میں طلب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے مومن کون ہے واقعی ایمان والا کون ہے جب بات حق بات سنے اس کے دل پر اثر پڑ کیوں بات کس کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے لہذا اس بات کا وہ اپنے دل میں اثر لیتا ہے دیوار پہ لکھی ہوئی چیز بھی اس کے دل میں اثر پیدا کرتی کیوں اس لیے کہ دل اس کے لیے تیار ہے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رسول کا کلام ہے دل پہ اثر اس کا ہوتا ہے کیوں طلب دل میں طلب دل میں ہونا چاہیے جی وقل رب ضد علم اے نبی اپنے رب سے دعا کیجیے اے میرے رب میرے علم میں ہمیشہ انسان کے دل میں رغبت رہے طلب رہے ایک بات بار بار سنیں ایک بات ہزار بار آیت وہ سنیں ہزار بار وہ آیت سنیں ایا بدھ و کا نئی ہر مرتبہ اپنے دل کو تیار کرے اس کی کیفیات کے قرآن اللہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو, تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے دیکھیے خشیت انباد العلما خشیت اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت سے تو دیکھتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے خاش متصد اللہ کی عظمت کا احساس اور اس کے نتیجے میں یہ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ کے کلام کی عظمت ہے اور کی عظمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک ایک مہینہ کا سفر کر کے صحابہ جاتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے آج ہم کو ہاں دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک حدیث ملتی ہے لیکن واقعی وہ حدیث اور وہ آیت اس نے میری زندگی میں کیا تبدیلی کی علم سے میں نے فائدہ اٹھایا تو اس بنیاد پر کہ واقعی اس نے میری زندگی میں تبدیلی کی ہے آپ دیکھیے مثال کے طور پر آپ دروازہ ہے گھر کا آپ دروازہ دھکا دیا اس کو گیٹ کو دروازے کو کھڑکی کی جو بھی ہے چوپٹ اس کو اب آپ نے دھکا دیا دروازے کو کھلا نہیں تو آپ کیا کیے کچھ مطلب نہیں اس میں دروازہ کھلنا بھی چاہیے زندگی بھی نتیجہ آنا چاہیے اگر ہم قرآن کی بات سن رہے ہیں سالوں سے سن رہے ہیں حدیث ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یاد بھی ہم اتنا سنا کہ یاد ہو گیا بعض آیتیں لوگوں کو بیان میں سن سن کے یاد ہو جاتی ہیں اتنی بات آئے سنا ہم نے کون تم قیدرا سن کے یاد ہو گئی کئی آیتیں لوگوں کو سن کے یاد ہو جاتی ہیں تو اس کو یاد ہو گئی لیکن کیا اس آیت نے تیری زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے نہیں قرآن کیوں آیا اس لیے کہ تم یاد کرو اس کو قرآن اس لیے آیا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے یاد کرنا اس کا ایک حصہ ہے اصل مقصد وہ نہیں ہے ایک آدمی پورا قرآن یاد کر لے ایمان نہ لائے اس پر اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے نجات ملے گی نہیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے یاد کرنا ذریعہ یاد کرے گا اس کو سمجھے گا اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اصل مقصود زندگی کی تبدیل ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اس کے پاس نقشہ ہو منزل پر لے جانے والا اور وہ نقشہ لے کے کہ ماشاء اللہ نقشہ مل گیا اور اس راستے پر نہ چلے جو وہ نقشہ بتلا رہا ہے کیا وہ آدمی مندر پہ پہنچے گا نہیں کیوں نقشہ ہے اس کے پاس وہ ابھی اس نقشے پر چلا نہیں اس راستے پر چلا نہیں اگر چلتا تو مندر تک پہنچتا ہے لہذا دوسرا طبقہ پہلا طبقہ میں نے بتایا یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جس کو معلوم ہے جس کو معلوم ہے اور وہ مانتا ہے ہاں بھائی نماز پڑھ ہے ہاں شراب حرام ہے ہاں جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ وہ سب بنا ہے معلوم ہے معلوم ہے سودھرام ہے معلوم ہے حلال کمانا چاہیے معلوم ہے سب صحیح ہاں سب صحیح ہے کیا کروں ہوتا نہیں میرے ہم میں سے اکثر ایسے ہی ہے ہاں معاملات الگ الگ ہیں کوئی ایک چیز میں کمزور ہے تو دوسرا دوسری چیز میں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی کمزوری ہے ہاں وہ اس میں کمزور ہے ہمارے اندر دوسری کمزوری ہے وہ ہماری یہ کمزوری دیکھا ہے ہم اپنے آپ میں غور کریں ہم کہیں نہ کہیں اس میں آتے ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے تو دوسرا طبقہ کون ہے دعوت کا مخاطب جس میں اعتراف ہے جو مانتا ہے اور جو جانتا بھی ہے لیکن اس کا تیسرا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے وہ زندگی میں عمل آتا نہیں کو جھنجوڑنے کی ضرورت ہے دیکھیے داری کے لیے بہت ضروری ہے اس کو کیا کرنا معلوم ہونا چاہیے ایک آدمی آیا وہ نماز نہیں پڑھتا مثلا آپ اس کو بول رہے ہیں نماز پانچ وقت کی فرد ہے اور یہ حدیث آئی ہے اس کو جگہ نہیں ہو ہونا معلوم ہے حدیث تو سننا ہے تیرے کو اس کی دلیل سننا ہے کیا وہ اپنے کو پوچھتا وہ بولے دلیل تو معلوم نہیں کہ اتنا معلوم بات میں بتاتا ہوں دلیل کیوں میں چھ مہینے مدرسے میں پڑھا ہوں اچھا اچھا اچھا نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے کیا کروں اصل زندگی میں حرکت آنا چاہیے اب ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو معلومات ہوتی ہے سب جانتے پانچ وقی اماموں کا اس میں اختلاف ہے چار اماموں کا اختلاف ہے دو امام کہتے ہیں ہاں تین وکی دو کہتے ہیں پانچ وکی دو کہتے ہیں ایک کہتا ہے ہاں ایک ہی وکی ایسا ہے چار اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے بلکہ پوری امت کا اس پر اجمان ہے یہ اختلافی مسئلہ نہیں لیکن کوتا اس میں ہے کہ نہیں تو معلوم ہوا امت کو دلیل سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہے دلیل سب کے پاس ہے ہاں یہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں جھگڑا ہی نہیں کنفیوژن نہیں ہے ذرا دیکھنا پڑے گا پانچ وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں تحقیق کرنا پڑے گا کوئی بولا آج تک کوئی نہیں بولا آج تک سب جانتے ہیں اور پانچ ٹائم جگانے کے کی لیے کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ازان بھی ہے اور پہلے آواز نہیں پہنچتی تھی اب کیا ہے لاؤڈ سپیکر بھی اور پہلے ٹائم معلوم نہیں ہوتا تھا ابھی گھڑی بھی ہے اب بچا کیا پر آ کے لے جانا اب بچا کیا لیکن وہی آدمی گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے وہی آدمی مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے کوئی آدمی بیٹھا کچھ کام نہیں چپ بیٹھا گیا کوئی اخبار پڑتا ہے ازان ایک کام سے گئی اور دوسرے کام سے نکل گئی زندگی میں تبدیلی نہیں کیوں نہیں ہے یہاں مسئلہ معلوم ہوا علم کا نہیں ہے علم کا مسئلہ ہے ساری اسمام اجرپ ہو گیا اس کے اوپر مسئلہ علم کا نہیں ہے اس کو علم دے کے فائدہ نہیں ہے اس کو جگانا اس کو احساس دلانا پڑے گا یہاں کمی معلومات کی نہیں ہے اس معلومات میں احساس کی کمی ہے لوکا نیا نمون اللہ نے کہا کاش کہ ان کو معلوم ہو معلومات کیونکہ معلوم ہونا صرف معلومات والا نہیں ہوتا ہے معلوم ہونا وہ ہے اسلام کی اصطلاح میں انفارمیشن نالج معلوم ہونا علم ہونا وہ ہے جس کے ساتھ احساس بھی ہو جس علم سے احساس نکل جائے وہ علم نہیں ہے اسی لیے امام مالک کا قول آپ یاد رکھیں امام مالک کیا کہہ رہے ہیں لئی صلی علم بھی علم باس کی حدیثوں کے جاننے کا نام نہیں ہے کثرت روایت چیپٹر نمبر وس نمبر آٹھ یہ علم نہیں ہے علم وہ ہے کہ دل میں انسان کے کیا پیدا ہو احساس پیدا ہو یہ احساس انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اس آج بولتے ہیں کیوں نہیں مسلمان عمل کر رہا ہے کیوں زندگی میں عمل نہیں آ رہا ہے سب جانتا تو ہے پھر سب جانتا ہے لیکن وہ احساس زندگی میں ابھی آیا نہیں ہے ہم سب کمزور ہیں ہم سب کی کوتاحیہ ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے دلیل ہے آئینہ ہمارے لیے سب سے اچھا بتانے والا ہے کہ ہم کیا ہیں ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے لیکن وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی دل میں غفلت ہے دل میں سختی ہے دل میں احساس نہیں ہے جب احساس زندگی میں آئے گا کھڑا ہو جائے گا جب زندگی میں احساس آئے گا کھڑا ہوگا تو اس لیے پہلا کیا ہے حکمت کے ذریعے سے دعوت دو نمبر دو دوسرا آدمی کون ہے پہلا وہ جس کو معلوم نہیں اور بتائیں گے تو مان لے گا قبولیت اس کے اندر ہے دوسرا وہ ہے معلوم بھی ہے قبول بھی کرتا لیکن معاملہ کیا ہے سستی والا ہے احساس ابھی زندگی میں نہیں آیا اس کو جھنجھوڑو اس کو کیسا جھنجھوڑو گے اس کو واض کے ذریعے سے واض کیا کہتے ہیں جنت جہنم اللہ کی پکڑ آخرت کی فکر اس کو ایسا دلاؤ کہ اس کو اس کا جو ہے اس کی عقل تو پہلے سے جاگی اب دل جاگ جائے اس کا کیا کر رہا میں اس کو یہ احساس دے رہا میں کیا کر رہا ہوں بعض اوقات آدمی کو معلوم ہوتا ہے لیکن احساس اس میں نہیں ہوتا ہے دوسرا مرحلہ یا دوسرا کیٹیگری دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو آپ کو احساس دلانا پڑے گا اور یہ کیا ہے وہ ہے الى سبیل رب کا پہلا اچھے واض کے ذریعے سے دعوت دو لیکن سوال یہاں پر یہ ہے پہلے ٹکڑے میں تھا ان کو حکمت کے ذریعے سے دعوت دو اس میں حکمت کے ذریعے سے اللہ نے نہیں کہا اچھی حکمت کے ذریعے سے دعوت دو کا جب نمبر آیا تو اللہ نے کیا کہا اچھے واض کے ذریعے سے ان کو دعوت دو علماء نے کہا بات یہ ہے کہ حکمت کبھی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے حکمت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے حکمت ایسی ہوتی ہے ہمیشہ خیر والی ہوتی ہے شر والی نہیں ہوتی ہے حکمت خیر ہی ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا حکمتمین شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے وم یو تل حکمت فقر اوتیا قیرن قطیر جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی زیادہ خیر عطا کی گئی جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت سی خیر عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کو کیا کرا دیا حکمت پوری کی پوری خیر ہے دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کیسا واضح کرتی ہے کہ حکمت کے ساتھ کیوں نہیں آیا اچھی حکمت کے ذریعے سے تم دعوت دو جیسے اچھے واضح کے ذریعے سے دعوت دینا ہے اچھی حکمت سے کیوں نہیں آیا کیوں اس لیے کہ بوری حکمت ہوتی ہی نہیں ہے حکمت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے حکمت سراپا خیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وہ میو سر حکمت فقد یا قیرا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی لیکن میں ایسا نہیں ہوتا ہے میں کیا ہوتا ہے واز میں گڑبڑ ہوتی ہے مثلا اتنا جنت کی امید دلا دیا کہ آدمی جب واز سے اٹھا تو دل میں ہو گیا چلو اپنی تو جنت بک ہو گئی اب کتنا بھی گناہ کرو ایمان والا جنت میں جائے گا ایمان والا توحید ہو اتنا بھی ہو جنت میں جا کے رہے گا اب یہ چونکہ اس کو بیلنس نہیں تھا اس نے کیا سمجھا اس سے اب جنت ہو گئی اپنی پکی اب اس میں کتنی بھی سستی ہو کوئی مسئلہ نہیں توحید اپنے پاس ہے نا ختم توحید پکڑ کے چلنے کا جنت ابھی کیا ہو گیا بے فکر ہو گیا ترغیب کی اتنی بات سنی کہ کی کیا ہو گیا بے فکر اور ہوتا ہے بعض اوقات آدمی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات رغبت کی باتیں سن کے بے فکر ہو جاتا ہے بعض اوقات رغبت اولیاء کی ہوتی ہے کہ اولیاء بچائیں گے اب آدمی ہوتا ہے دین میں بھی کمزوری رہی اگر تو چلے گا بچانے والے ہیں دامن پکڑ کے جائیں گے رغبت ایسی دلائی جائے کہ جو بے عمری تک لے جائے سستی پیدا کر دے یہ رغبت صحیح نہیں اس کا الٹا آپ دیکھیے آدمی اتنا جہنم سے ڈرائے یہ کیا تو جہنم وہ کیا تو جہنم ہر آدمی جہنم میں اب آدمی گھبرا جائے مایوس ہو جائے اللہ سے مر نہیں جاتا جنم میں آدمی کا حال کیا ہو جائے اپنا تو دور دور تک چانس دکھ رہا نہیں اتنے پاپ اپنے ہیں کہ جنت میں جانا اپنے لیے ممکن ہی نہیں ہے میں نہیں جا سکتا جنت میں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرنا بھی غلط ہے کتنا بھی گناگار ہو ایک چیز اس کے پاس ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کی نفرت کی امید اللہ تعالی نے امید کس کو دلائی گناگاروں کو نہیں دلائی ابادی رفلا اے میرے بندو نی آپ کہیے قل یا عبادی اے میرے بندو اللہ رف الا ان سم جنہوں نے اپنے اوپر حدیں پار کر کے ظلم کر لیا جو اللہ کی حدوں کو پار کر کے اللہ کے ہاں مجرم بن گئے علی انفسہم اپنے ہی معاملے میں اشراب کے مرتکب ہوئے لا تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کیوں گناہ ہیں بھائی کیسے امید لگائیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کن کو امید دلا رہا ہے اس آیت میں نیک لوگوں کو یا گناگاروں کو گناگاروں کو جنہوں نے ہدے پار کر دی جنہوں نے گناہ کیے اپنے ہی خلاف ثبوت جمع کر دیے جانب میں لے جانے والے سارے دلائے جمع ہو گئے اللہ دین اصل کو اہل ان خوشی اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ہوجمیاں اللہ کو ہے जो तमाम गुनाहों को बख्श देता है सारे गुनाह छोटे बड़े एक दो एक लाख दो लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने गुनाह के हों जमीआ का क्या मतलब होता है भाई जमीआ सब के सब फिर सब में कितने गिनती है कोई उसकी सब का मतलब सब फिर थोड़े हो तो भी सब ज्यादा हो तो भी ان اللہ یا وقیر و اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے گناؤ کو بخش دیتا ہے کیوں کرتا اللہ ایسا ان نحو الغور رحیم اللہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ وہ بڑا نففرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اللہ مغفرت کرنے والا گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت ہے جو مغفرت کرتا ہے کیوں معاف کرتا بندوں کو کیوں مفرت کرتا ان کی کیوں چھوڑ دیتا گناگاروں کو کیوں بخشتا ہے ان کو رحمت ہے اس کی وہ بڑا رحم والا ہے رحم رحماہ کے چھوڑ دیتا ہے انسان چھوڑتا ہے انسان کو رحم والا کس نے بنایا ایک آدمی ہے کسی نے اس کا دل دکھایا کسی نے غلطی کی اس کا کچھ توڑ پھوڑ دیا کچھ بھی نقصان کر دیا آدمی دیکھتا ہے پٹائی کر دو بچے مثلا کھیل رہے ہیں اور توڑ دیا شیشا کسی کا اس کا اکان پکڑ لیا اس کے پھر چھوڑ جا ہیں بچے ہیں رحم کہا کہ کیا کر دیا چھوڑ دیا ایک انسان چھوڑ سکتا ہے اور اللہ نہیں چھوڑے گا ایک عام آدمی جو دنیا بھر کا گناہگار ہوگا جاہل بھی ہوگا اور بدعمل بھی ہوگا لیکن اس کے اس کے اندر بھی رحم ہے اس کو بھی رحمت دی گئی ہے یہ اللہ نے دی ہے اس کو وہ بھی دیکھتا ہے معاف کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے سدا نہیں دیتا ہے معافذہ نہیں کرتا ہے پکڑ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا اس سے کم رحمت والا ہے اللہ اس سے زیادہ رحمت والا ہے وہ رحمتی وہ سیاک میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی ہوئے ہے کوئی چیز اللہ کی رحمت کی اساق سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ان اللہ یا پھر دونوں بجمیاں اللہ تو وہ جو سارے گنا کو بخشتے ہیں ان نہ پور رحیم اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو بعض میں بعض اوقات انسان یہاں یا وہاں جھک جاتا ہے کہ کبھی امید اتنی دلاتا ہے کہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے یا اتنا ڈراتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈر والی آیت بھی ہوئی ہے ان اللہ لا شرک ما دون یشا اللہ تعالی اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تر جو گناہ ہو اللہ جس کو چاہے اس کی مفرت کر دے گا سب سے زیادہ امید یہ اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ شرک اگر نہ ہو زندگی میں تو اللہ جس کی چاہے مفرت کرے لیکن ڈر بھی ہے کیا ہے یہاں پر ڈر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سب کی مفرت کرے گا ویا بکیر و ماد لیم جس کی چاہے تو مففرت کر اللہ کی مشیت اللہ چاہے مطلب معلوم ہی ہوا چاہے تو مقفرت کرے گا چاہے تو نہیں بھی کرے گا نبی عبادی انی احباب رحیم میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا مففرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتلا دو وہ ان ادابی ادب العلیم کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے آپ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ سات اللہ بیان کرتا ہے تو یہ پاتھیے یہی بات آپ کو ملے گی الرحمن الرحیم اس کے بعد کیا ہے مالک یوم الدین ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم میں امید ہے اور مالک یوم الدین میں ڈر ہے الرحمن الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے تو ایک طرف اس کی رحمت کی بات ہو رہی ہے لیکن فورن عدل کی بات ہو رہی ہے بدلے کے دن کا مالک ہے مطلب تم اچھا برا جو بھی کر رہے اس کا بدلے کا دن آنے والا ہے اس کی رحمت اپنی جگہ لیکن بدلہ بھی ہے جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا تو امید بھی اور ڈر بھی لہٰذ اے مومن میں دو چیزیں اس کے دل میں ہونا چاہیے وہ امید بھی اللہ سے رکھے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو امید کا ہر ایسا نہ ہو جائے کہ خوف ختم ہو جائے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے ایسی امید ہونا چاہیے نہیں اور ڈر ایسا نہ ہو کہ امید ختم ہو جائے سمجھ میں آ رہی اس کو یاد رکھیے اتنا زیادہ اللہ سے آدمی کو امید ہو جائے کہ اللہ سے بے خوف ہو جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا اللہ کا ڈر اس کو ہو جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں جمع ہو جائے کہ کبھی ڈر کا پہلو غالب ہو کبھی امید کا پہلو غالب ہو اور اسی طرح سے زندگی آدمی گزارتا ہے سائیکل چلانے والا کیسا ہوتا ہے ایک طرف بیلنس گیا تو کیا ہوگا ہاں؟ جنت کدھر ایک طرف بیلنس گیا تو گر جائے گا تو کسی طرف جھکاؤ نہیں ایسا نہیں ہو کہ اس طرف چلا گیا ہے پورا اس طرف ہے اس کو ایسا لینا پڑتا بھی اتنا امید جا رہی ہے ایک دم کہ بے فکر ہو رہا ہے ادھر گاڑی لینا چاہیے اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اتنا ڈر ہو رہا ہے کہ ایک دم نا امید اور آپ پہ واپس سائیکل ایزی کرنی پڑتی ہے اس کو بیلنس چلنا پڑتا ہے تو مومن کس طرح سے بیلنس چلتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی تھوڑا ایسا ایسا ہوتا رہتا ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے دونوں چیزوں کے ساتھ مومن چلتا ہے خطیب کا کمان یہ ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں یہ دونوں کا احتیاط پیدا کرے مومن کے سننے والے کے دل میں امید بھی پیدا کرے اور ڈر بھی پیدا کرے جو دو میں سے ایک ہی چیز پیدا کر دے اور دوسری چھوڑ دے وہ اچھا خطیب نہیں ہے اسی لیے کیا کہا وا اچھا ہو وہ اچھا واز پہنتا ہے جو نہ نا امید کرے نہ بے فکرہ کرے اور برا آواز یہ بھی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو اپنے واز میں ضلیل کرے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کیا کرتے تھے ماں بال الاقوامق کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی آپ کسی کا نام لے کے بولتے تھے آدمی جو ہے اپنے واض میں لوگوں کی مثالیں بیان کرنا شروع کرے دیکھو پناہ آدمی ادھر رہتا تھا اس نے ایجیا کیا دیکھو کیا ہوا اس کا ٹھیک ہے لوگوں کو عبرت ملی لیکن اس کو زلی کیا نا تو یہ نہیں واضح ایسا نہ ہو کہ کسی کی دلازاری ہو واض ایسا نہ ہو کہ کسی کی بےزتی ہو واز ایسا نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے وعز ایسا نہ ہو کہ آدمی اللہ سے اللہ کے مکر سے اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو یہ اچھا واضح ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی حرارت جگائی جائے اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کی جائے اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کر کے اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے اس میں اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کیا جائے تو یہ کیا ہے دوسری چیز کیا ملی اچھا واز پہلا حکمت کے ساتھ نمبر دو واز کے ساتھ اچھا واضح نمبر تین وجہ دل ہم بلتی اور ان سے جدال کرو اکسن طریقے سے اچھے طریقے سے جدال کیا ہے بحث و مباحث اب یہ تیسری کیٹیگری ہے پہلا وہ تھا جو جانتا نہیں ہے لیکن ماننے کی صلاحیت ہے سمجھدار ہے دوسرا وہ تھا جو جانتا ہے مانتا ہے لیکن کرتا نہیں یہ تو دونوں کیٹگری کون سے ہو گئے ماننے والوں کی اب دوسری تیسری کیٹیگری کون سی کی ہے ہم نہیں مانتے تیسری کیٹیگری کون ہے جو مانے نہیں اور مانے نہیں تو نہیں ہم کو غلط بات منوانے کی کوشش کرے سنو یہ غلط ہے اس کی دلیل یہ ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے اور تم غلط ہو تم غلط ہو ہر صحیح ہے ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہیں کہ نہیں آپ اگر کسی کے سامنے بات پیش کرو تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہیں کہ غلط تمہاری بات ہم دیکھو ایسا بولتے ہیں تو اس کے پاس اس کی بات ہے اس کے پاس جس کو وہ حق سمجھ رہا ہے وہ بات ہے اور اس کی حقانیت کی دلیلیں اس کے پاس ہیں چاہے کتنی غلط کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس کچھ تو ہے جیسے کہ بھائی ڈائریک اللہ کے پاس جا سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا کیوں اپنا کیس لڑنے کے لیے اپنے کو کون لگتا وکیل اگر وکیل ہوگا جج کے سامنے کیس لڑے گا اور اپنا کیس تو ڈائریک تھوڑی کورٹ میں جا کے ہم بات کرتے ہیں جج کے سامنے تو اپنا جو کیس ہے لڑنے والے کون ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ کیا کریں گے ہاں وہ ہمارے وکیل ہیں ہمارے سفارشی ہیں فیصلہ کرنے والا کون اللہ تو یہ کوٹ جو ہوگی اس کوٹ میں ہمارا کیس لڑنے والے کون ہیں وکیل ہے اب وہ دلیل دے دیا اس نے اب یہ کتنی ہی غلط دلیل کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس کچھ تو ہے نا لٹکنے کے لیے کچھ تو پکڑنے کے لیے کوئی تو پلر ہے اس کے پاس اب آپ اس کے سامنے اپنی صرف بات پیش کریں یہ کافی نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی بات دلائل سے پیش کریں دوسرا یہ کہ اس کی بات کی غلطیاں بھی ظاہر کریں دیکھیے ہم بولتے ہیں وہ ایسا ہے قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا اس کی دلیل یہ ہے آپ نے جو بات کہی آپ کی دلیل یہ ہے لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں یہ کمزوری ہے تو دو طرفہ بات ہوتی ہے اس میں اپنی دلیل کی پختگی ثابت کرنا اور اس کے دلائل پر رد کرنا اس کے دلائل کا رد کرنا جیسے کہا جائے کہ بھائی وکیل ٹھیک ہے آپ کے اولیاء اللہ ہیں اور اللہ جج ہیں اب وکیل کتنے رہتے جب بھی کورٹ میں کیس جاتا ہے ایک پروسیکیوشن رہتا ہے ایک ڈیفینس کا رہتا ہے وکیل تو پروسیوشن والا کہاں ہے یہ تھا آپ کا ڈیفینس والا وکیل ہے اور وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے یعنی وہ آفیشیل ہوتا ہے وہ تو ایسا وکیل کون ہوگا جو تمہارے خلاف ہوگا پھر اگر قرآن ہو جائے خلاف تمہارے تو بچیں گے رسول ہو جائے خلاف تمہارے تو بچیں گے تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وقاد اور رسول یا ربی ارنا قوم اتنا قرآن جوڑا اور رسول قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت کون کر رہا تو بچے گا ول قرآن خج اللہ کا اوک قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے حجت ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے اب قرآن قیامت کے دن آ جائے تیرے خلاف تو کیا کرے گا تم بچ سکتا کوئی بچا سکتا نہیں تو یہ تیرا یہ کہنا ہی بے فائدہ ہے اور نہ اس اللہ کو کسی وکیل کی ضرورت ہے جیسے دنیا میں جج کو ہوتی ہیں تیری مثال کیسی ہے جج تمتا بولو تمہارا کیا بولنا تمہارا کیا بولنا پھر سوچتا کس کی بات صحیح لگ رہی اس نے بات کو ایسا پیش کیا یوں یوں بنا کے پیش کیا جج کے سامنے کی جج کو لگ رہا یہ صحیح بول رہے تو سارے گواہ دیکھ کر اور یہ وہ سب چیک کر کے پھر اس کے بعد جج اپنے حساب سے ججمنٹ دیتا ہے وہ اندازن ہوتا ہے وہ ایسا حق نہیں ہوتا ہے کہ واقعی یہی ٹوٹ سے اسی لیے جج کی وجہ سے بعض क्या होता ہوتا ہے جھوٹے گواہوں کی وجہ سے اور وکیل کی گڑبڑ کی وجہ سے یا اپنے وکیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آدمی اندر جاتا جاتا کہ نہیں جاتا کتنے لوگ جاتے ارے میری کوئی غلطی نہیں تھی پی لیکن پھر بھی میرے کو ڈالے کیونکہ ان کا وکیل پکا تھا ہوتا ہے نہیں سر بھائی اولیا جو مانگ رہے جن کو ہر جماعت کے ولی ہے ادھر سے ان کا ولی آئے گا ادھر سے ان کے خلاف ان کا ہاں ڈیفینس کا وکیل ہو وہ آفنس کا وکیل کیسا ہوگا کون بولا آپ کو ایسا ہونے والا ہے ایسی کورٹ ہونے والی بولا کون آپ کو ایسا تیامت کے دن آدمی کے آدھا گواہی دیں گے علی من آد جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں اور یہاں تک کے جلد انسان کی بولے گی اب اس کو کوئی گواہ کی ضرورت ہوگی نہیں قیامت کے دن آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ یہ پریشے جتنے تھے میرا لکھتے تھے میں ان کو اپنے اوپر گواہ نہیں بنا تھا مہمان کا محر اچھی بات ہے نہیں اب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ٹھیک ہے اس کے منہ پہ مور لگا دے گا بڑ بڑ بند موں پہ موہر اور پورا بدن اس کا گواہی دے گا کیا ہاتھ بولے گا میں نے یہ گناہ کیا پاؤں بولے گا میں نے یہ گناہ کیا آنکھیں بولیں گی میں نے یہ گناہ کیا پھر منہ کی موہر ہٹائی جائے گی گا برا ہو تمہارا تم کو بچانے کے لیے تو میں اتنا سب کر رہا تھا تم کو بچانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر یہ جو پریشت تھے گواہ نہیں چلیں گے لیکن تم خود گواہ بن گئے گنا ہو کہ اب میں کیسا بچوں اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ سکتا ہے کوئی وکیل لگا کہ آپ لڑ لڑا کے کچھ سفارش ہو, ہو سکتی لیکن نہیں ہوگا کیا کیا کو کو پانچویں مزلے پہ تو کیا ہوتا اپنے کو جانا پڑتا فرسٹ سیکنڈ اس میں لفٹ سے جاتے یا کم سے کم سیڑھی سے جاتے تو اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے کہ نہیں چاہیے نا اور سیڑھی کے بغیر جا سکتے اوپر مان لو چھوٹی سیڑھی صحیح چھت پہ جانا ہے آپ کو سیڑھی الیکٹرک کے پول پہ چڑھنا ہے اگر مان لیجیے کسی کام کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے کہ نہیں سیڑھی سے ہی اوپر جا سکتے نہیں تو نہیں تو بغیر سیڑھی کے اللہ تک کیسے جائیں گے تو, تو بولنا کیا چاہ رہے چکر بولے یہ اولیا اپنے لیے کیا ہے سیڑھی ہے سی ڈی نہیں سیڑھی ہمارے لیے کیا ہے وہ سیڑھی ایسا لوگوں کا کہنا ہے اولیا کا احترام ہم کرتے ہیں ان کو مانتے بھی ہیں لیکن اولیا کے بارے میں غلط بات ہم برداشت کر سکتے نہیں کیونکہ اس میں ان کا انسلٹ ہے سیڑھی پہ کیسا چڑھتے کیسا چڑھتے ہاتھ سے چڑھتے پاؤں سے چڑھتے ٹھیک ہے اس کو بھی چل نظر انداز کر دیا اب جب آدمی سیڑھی سے اوپر جائے تو اوپر کون ہے تو اور نیچے کیا ہے सीढ़ी यानी ओलिया से तू ऊपर जाएगा और नीचे कौन रह गया? सीढ़ी नीचे रहती के नहीं उपर जब आदमी ऊपर आदमी जब ऊपर जाता है तो सीढ़ी कहा रहती नीचे। तो मतलब ओलिया को नीचे छोड़ के तू ऊपर जाने वाला है। इतना भारी हो गया क्या लगाया क्या तू ओलिया की गलत एग्जाम्पल हो गए एकदम औलिया का दुश्मन कहीं हम लोग शुरू हो जाए एकदम सुनो क्या बोल रहे हैं औलिया फटकार लगता की आएगी तेरे ऊपर क्या बोल रहा तू सि बनाया उनको एक उन चढ़ के ऊपर जाएगा वो तो नीचे छोड़ दूंगा उनको मैं नीचे इतना बड़ा हो गया तू ओलिया के बाहर ऐसा हो रहे आदमी डर के बोल सॉरी मैं डिफेंस में गलत बोला बाज मिसालें बेउुदा होती हैं मिसालों से आदमी बाज साबित करता है कहां तो लोटा बनाया کہتے بولے کنویں سے پانی نکالنا اپنے لوٹے سے نکالنا پڑے گا اولیا کو یہ بنایا تو ڈولے ہو تو رسی باندھ کے نیچے جا رہے اوپر آ رہے کیا بنایا تو اولیا کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو چپٹا سکتے بتا سکتے ہیں کہ اولیا تیرے کو پانی لالا کے دے تو یہ سمجھا اولیا کے بارے میں بولے کنویں میں جانے کا تو اپنے کیا لگتا ہے ڈول لگتا ہے تو رسی سے ڈول باندھ کے اپنے کھینچتے پانی اوپر اور پانی آ پیتے ڈائریکٹ کنویں میں جا سکتے کہ نہیں اور حدیث میں کیا ہے वो औरत जो कुत्ते को देखी पानी पीते हुए कीचड़ में मुंह चलाते हुए जुबान चलाते हुए औरत उतरी के नहीं कुएं में डायरेक्ट भी जा सकते के नहीं एक आदमी एग्जाम्पल ही गलत है क्या वो बगैर रस्सी के और डोर के कुएं से पानी आ सकता नहीं वो कुएं में सीढ़ी कैसी बनी हुई आदमी डायरेक्ट कुएं में जाता कि नहीं कितने लोग हैं गाँव के लोगों को अच्छे से मालूम है कि जब कुएं का पानी नीचे चला जाता है और डोल भी वहां तक नहीं जा पाता है तो क्या करते लोग नीचे सीढ़ी से उतर के कुछ ना कुछ सफाई उसमें करते हैं तो डायरेक्ट जाने का भी एक रास्ता रहता वो हमारा है वो कुरान सुनत वाला रास्ता है औलिया फिर बगैर डायरेक्ट कैसा गए हो वो भी तो गए ना डायरेक्ट तू ही जा रहा लेकिन वो कैसा गए डायरेक्ट तो डायरेक्ट बीस रास्ता है तो अब उसको आप क्या कर रहे हो آپ اس کے ایگزامپلز آپ اس کے ایویڈنس اس کا پروف آپ اس کو کیا کر رہے ہو ہدم کر رہے ہو وہ دیوار بنا رہا ہے اور آپ وہ دیوار گرا رہے ہیں یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی دعوت کا لازمی جو ہے لیکن یہ ہر آدمی کر سکتا نہیں جیسا آج کل ہر آدمی نے قسم کھا لیے واٹس ایپ پر میں یہ کروں گا اور اس سے زیادہ دعوت کو دوسرا نقصان کچھ نہیں ہے واٹس ایپ پہ گئی تھا چلو بھائی گروپ آئی نی ہکل ہا, ہاں کے کافل اب بنے گروپ آپ لے رہے اس کو گروپ میں لے رہے اس کو گروپ میں اب بولا بلا نہیں ہو تو مہنگے آیا گا اب اس کو سوال بولو اگر واقعی حق والے ہو تو بولو تو کیا بولوں اس کو نہیں معلوم لے لیا اچھا وہ نہیں بولے بے بےوقوف لوگ ہیں کچھ بھی اس گروپ میں چھکے سے نکل واپس ایڈ کرتے اس کو کہاں بھاگ رہے ہیں <laughs> اب <laughs> یعنی ان کے اکھاڑے میں جا کے ان کے چیلنج کے اوپر کوئی کشتی کرے پاگل ہے آدمی کام دھر نہیں ہے تو یہ طریقہ جو ہے دن بلتی احسن اچھے طریقے سے جدال کرنا اخلاقی حدود کو پار نہیں کرنا بےدا باتیں نہیں کرنا اوٹ پٹان دلال نہیں دینا صحیح باتیں پیش کر کے صحیح دلال کی روشنی میں بات کرنا یہ تیسرا طریقہ دعوت کا ہے تو یاد رکھیں گے اس کو کہ ایک ایسا آدمی ہے جو ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے خام خاص کو ڈرا ڈرا کے آپ خود بھی بولے گناگار کو ڈرائیں جیسا کوئی مطلب نہیں زبردستی اس سے بحث کر رہے بعض اقاد بحث کرنے کا مزاج بن جاتا ہے تو ہر ایک سے بحث کرتا آدمی ماننے والے سے بھی اللہ رب العالمین ہم کو دعوت میں اخلاق اور نرمی اور دوسروں کی ریاض کرنے والا بننے کی تو بھی عطا فرمائے اور اس میں کیا ہے نرم بات کرنا نرم بات کرنا یہ اخلاق کی بنیاد ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا لن کر یہ تمہارے تمہارے ضبط کی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گیا لہٰذا کچھ بات اتنی اللہ رب ہم کو عمل کی توفیقہ فرمائیں اور دی